بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القمر قیامت قریبا پہنچی اور چاند شک ہو گیا وَإن يروا مستمر اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے کلو امر مستقل اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے وَلَقَدْ جَا مزدجر اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے فما اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے عنہم يدعو الى تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا من كأنهم جراد منتشر فوراً نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئے ٹڈیاں محتعین یقون الک فیون مناصر اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے قلوم ان سے پہلے نو کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے مقابلے میں میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے اب اب منہ میر پس ہم نے زور کے مے سے آسمان کے دہانے کھول دیے وفت جنل اور بایون أَمْرٍ قَدْ الادر اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا على ذات الواح ودسر اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا جزا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرائنہ کیسا ہوا وَلَقَدْ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ؟ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے فكيف كان ونذر قوم عاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اننا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر ہم نے ان پر ایک رہتی نحوشت کے دن میں صبردست آنڈھی چھوڑ دی تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑیوی خجوروں کے تنے ہیں فکیف کان عذابی و نذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كذبت قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا بکلو ابشی بلا لسور تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہمیں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے اکھرو بَيْنِنَا بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ اے سالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کروسمت اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے فنادو صاحبهم فتعاطا فعقر تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا كان ونذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اننا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑی اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم لوت کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا اننا ارسلنا عليهم حاصباً تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقُشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو ولا قد صبحهم بكره عذاب مستقل اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا فذوقوا عذابي ونذري تو اب میرے عذاب اور ڈراؤوں کے مزے چکھو ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ولقد آل فرعون اور قومی فرون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے كلها اخذ مقتدر انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے ام يقولون نحن جميع منتصر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے سی زم الجمو الون دوبو قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے بل سا تم آئے دو ہوں اصل میں ان کے وعدے کا وقت و قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی ان فی ضلال و بے شک گناہ لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں فی النار اس روز منہ کے بل دو میں گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو ان شی بِقَدَر ہم نے ہر چیز اندازے مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن <مُدَّكِر> اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے فِي شعری اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے وَكُلُّ وَكَبِيرٍ فویر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کے قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں